بسم اللہ مصاحل صلاحۃۃ وسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے مسا علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے سے جو عبرتیں نصیحتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کا ذکر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آسان آسان الفاظ میں مختصر کر کے ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے سبق میں سب سے پہلا فائدہ جو مسا علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مسا علیہ السلاۃ وسلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں ایک پیٹی میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا تھا اللہ کے حکم سے تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی صندوق سے نکال کر جب اس بچے کو ان کو دکھایا گیا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اسی کو اللہ جلجل الحرآ کریم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں وہ علقی تو علیہ کا کہ اے موسا میں نے اپنی طرف سے تمہارے لیے محبت ڈال دی یعنی جو بھی تمہیں دیکھتا وہ تم سے محبت کرنے لگتا فرماتے ہیں کہ اللہ جلجلال اپنے خاص بندوں کو ایک خاص محبوبیت عطا کرتے ہیں یعنی انہیں جو دیکھتا ہے اسے ان سے محبت ہو جاتی ہے یہ تو پیغمبروں کی بات ہے مصع علیہ السلام تو بہت بڑے پیغمبر تھے فرماتے ہیں کہ بزرگوں میں بھی جو اللہ کے نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں نا ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان ان کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے بات سمجھ میں رہی ہے دیکھو یہ ہمارے مجاہدین بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ لوگ کیوں ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو مزہ آتا ہے محبت ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں مجاہدین کو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں نہ یہ کسی دکان میں کام کرتے ہیں نہ بازار میں تجارت کرتے ہیں نہ کھیتی میں زراعت کرتے ہیں بس اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور جہاں بھی جنگ کی ضرورت وہاں باغرے ہوتے ہیں کچھ ان میں شہید ہو جاتے ہیں کچھ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے راہ میں مرنے کے لیے قتل ہونے کے لیے شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور پھر خصوصاً یہ جو ہمارے مہاجرین ہیں ان کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کوئی کام بھی نہیں کرتے کوئی دکان بھی نہیں ہے ان کی کوئی کھیتی بھی نہیں ہے ان کی کوئی باغ بھی نہیں ہے کوئی تجارت بھی نہیں ہے لیکن ہم سے اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ یہی پریشان ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں تو بےچارے نہ گھروں میں رہ سکتے ہیں کبھی کس پہاڑ میں کبھی کس غار میں کبھی کدھر کبھی کدھر تو لوگ محبت کرتے ہیں محبت کی وجہ سے اس طرح دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی انہی کی طرح مجاہد بن جائیں کاش کہ ہم بھی انہی کی طرح حافظ قرآن بن جائیں طالب علم بن جائیں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے لیکن سب کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں اللہ اکبر ہم نے اللہ تعالی کے بہت سارے اس طرح کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو آدمی ایک دفعہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے ادا ر اللہ ان کو جب دیکھتا ہے انسان تو اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو اللہ کتنا خوبصورت ہوگا اور اللہ کتنا پیارا ہوگا اور یہ جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایک نور ہوتا ہے اور یہ نور جو ہے وہ صابن کا نور نہیں ہوتا ہے کریم مل مل کے ان کو نور نہیں ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ جو ایک کریم مل مل کے سفید ہو گیا ہے نہیں ہو سکتا ہے رنگ ان کا کالا ہو ہو سکتا ہے رنگ ان کا گندمی یا جسے سانولا کہتے ہیں اردو میں اس طرح ہو لیکن بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یہ بزرگوں کی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و نے مسا علیہ سلاد وسلام کو بھی گندمی رنگت دی تھی ان کا رنگ سفید نہیں تھا ان کا رنگ بھی گندمی تھا سانولا تھا کالا نہیں تھا یعنی گندمی رنگ تھا لیکن قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے القی تو علیہ کا محبت مننی کہ میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی جو پورے مصر کا فرعون ہے سب سے بڑا کافر ہے اس کی بیوی مسا علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھتی ہے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی پورے مصر کا قانون ہے کہ ہر چھوٹے بچے کو بنی اسرائیل کے بچے کو قتل کرنا ہے لیکن فراؤن کی بیوی بی اس بچے کے لیے فراؤن کے پاس چلی جاتی ہے کہ اس کو نہیں مارو اس کو قتل نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی برکت سے بی بی آسیہ کو مسلمان بنا دیا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے بیوی بی آسیہ نے محبت کی ان کو فائدہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی فرعون نے ان کو بہت عذاب دیا بہت مارا پیٹا لیکن آخر وہ شہید ہو گئی اپنے اسلام پر مضبوط رہی حتیٰ کہ فرعون نے ان کو مار مار کر شہید کر دیا تو اللہ کے نیک لوگوں سے محبت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص مجاہد نہیں بن سکتا عالم نہیں بن سکتا حافظ نہیں بن سکتا راتوں کوٹ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتا خیر مجاہدین سے محبت تو کر سکتا ہے نا مولویوں سے حافظوں سے اور راتوں کوٹ کر تحجت پڑھنے والوں سے تبلیغیوں سے محبت تو کر سکتا ہے نا یا نہیں کر سکتا محبت تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے ان کی خدمت تو کر سکتا ہے تو یہ کرے یعنی ہمیں قرآن کریم کے اس واقعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں وہ القی طے کا محبت منی اللہ جل الح اپنے خاص بندوں کو ایک خاص قسم کی محبوبیت عطا فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان سے محبت کرنے لگتا ہے یہ محبوبیت یعنی جو بھی دیکھے محبت کرنے لگے یہ صفت حضرت مسَ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ وہ دشمن کے اندر ایک صندوق میں پائے گئے اور دشمن ان سے محبت کرنے لگے دوسرا جو فائدہ ہم یہاں پر آج کے سبق میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ضعیفوں کی امداد اور لوگوں کی خدمت دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے آپ لوگوں نے یہ واقعہ پڑھ لیا ہے کہ مصاحیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے ڈر سے بھاگ گئے تھے نا تو وہاں مدین پہنچے تھے وہ مدین جب پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں یاد آیا لیکن دو لڑکیاں یا دو عورتیں الگ سے کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کے ساتھ وہ پانی نہیں پلا رہی تو موسا علیہ السّلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں یہ سب اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور یہ دو بیچاری لڑکیاں جو ہیں کھڑی ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا اور ان کی بکریوں کو پلانا شروع کیا وہ ڈول جسے پانچ اور دس آدمی نکالا کرتے تھے مسا علیہ السلّت وسلام اسے تنہا نکالتے تھے لڑکیوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ یہ تو بہت طاقتور انسان ہے پیغمبر بہت طاقتور ہوا کرتے ہیں ایک پیغمبر کو چالیس انسان کی طاقت ہوتی ہے مسا علیہ السلاۃ والسلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو فرماتے ہیں کہ مسا علیہ السلاۃ وسلام مسافر تھے کوئی جان نہ پہچان کسی کو بھی نہیں پہچانتے ہیں انہوں نے خدمت کی تو اس خدمت کے نتیجے میں مساعل علیہ و سلام جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی پہچان تھی نہ کوئی رشتہ دار تھا ان کو گھر مل گیا سمجھ گئے ضعیفوں کی امداد اور لوگوں کی خدمت کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے شعب علیہ صلاۃ والسلام نے مصعلیہ صلاح وسلام کو بلوایا اور پھر فرمایا کہ بس ابھی آپ کا گھر ہے آپ یہیں پر رہے اس سے معلوم ہوا کہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے سے اور لوگوں کی خدمت کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے تیسرا جو فائدہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے شعیب علیہ السلاۃ والسلام بھی پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بھی پیغمبر ہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بکریاں چراتے ہیں یعنی ایک مزدور ہے اور دوسرا مالک ہے تو ایک پیغمبر جو ہے مالک ہے دوسرا پیغمبر جو ہے مزدور ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا شعیب علیہ الصلاۃ وسلام اللہ کے نبی تھے پیغمبر تھے اور انہیں یہ معلوم تھا کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی کوئی بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کو میں مہمان رکھوں تو شاید یہ چلے جائیں گے کیونکہ جو اچھے آدمی ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر میں زیادہ دیر نہیں رکتے ایک دن دو دن تین دن مہمان کے لیے تین دن ہوتے ہیں اس کے بعد انسان خود سوچنے لگتا ہے یار اتنے دنوں سے میں ان کے گھر میں پڑا ہوا ہوں مصیبت بن گیا ہوں یا. کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو شعائم علیہ السلاۃ والسلام نے کیا کیا ان کی دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام صفورہ تھا جن کا نام صفورہ تھا ان کی شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی تو اب مہمان تو نہیں ہے نا اب تو گھر کے آدمی بن گئے ہیں نا بات سمجھ ماری ہے اب تو ان کا گھر ہے نا یہ بی بی سفورا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام کی شادی ہو گئی تو شعیب علیہ السلام کا گھر مسا علیہ السلام کا گر بن گیا تو مسا علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے شعیب علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا اور ان کی تربیت کی مسا علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیم و تربیت شعیب علیہ السلام نے کی بات سمجھ رہی ہے دوسری بات جو ہمیں اس واقعے میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مصع علیہ الصلاۃ وسلام پیغمبر بننے والے تھے اور یہ جو پیغمبری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی محنت یا عبادت یا بہت زیادہ روزے رکھنے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے ساتھ پیغمبری کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا اب مسا علیہ السلات وسلام کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ وہ فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے تھے معلوم ہے نا اور فرعون جو ہے بادشاہ تھا مسا علیہ السلام ایک شہزادے کی طرح تھے یعنی بہت مزے میں انہوں نے زندگی گزاری تھی اب یہاں پر مسافر بن گئے ہیں تو اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کو تھوڑی مشقت کروائی جائے تھوڑا کام کروایا جائے تاکہ یہ آگے جب لوگوں کی خدمت کے لیے نکلیں گے پیغمبر بن کر لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات شروع ہوں گے تو وہ یہ صبر کریں تیسری بات جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شعائب علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے جو کام لیا تھا وہ کیا تھا بکریاں چرایا کرتے تھے کیا کرتے تھے مسا علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی بکریاں انہوں نے حوالے کر دی اور مسا علیہ السلاۃ والسلام شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام اکثر پیغمبروں سے لیا گیا ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راز ہے یہ جو بکریاں چرانے کا کام ہے نا اس میں ایک راز ہے یہ بکری بہت کمزور ایک جانور ہے بہت زیادہ اچھل کود کرنے والا ایک جانور ہے اپنے ریوڑ سے کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے بکری کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے اب اگر چروہ جو ہے اسے چھوڑ دے تو بکری تو گئی دور چلی جائے گی وہاں کوئی بھیڑیا اس کو کھا لے گا نقصان ہو گیا اور اگر چرواہ اس کی مار پیٹ شروع کرے تو وہ کمزور اتنی ہے کہ ذرا چوٹ مارو تو ٹانگ ٹوٹ جائے چھوڑ دو تو بےڑیا کھا جائے گا اور مارو تو خود مر جائے گی تو کیا کرنا پڑتا ہے چرواہے کو صبر کرنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے لوگوں کا بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے اگر پیغمبر لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ جہانم میں چلے جائیں گے ان کی مار پیٹ کریں گے تو مر جائیں گے تو کیا کرنا ہوتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے برداشت برداشت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے بکریاں چرانے کا کام پیغمبروں سے کروایا گیا ہے تاکہ پیغمبروں کے اندر صبر پیدا ہو اور برداشت پیدا ہو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی طرح بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی الله تعالیٰ على خير خلقی محمد علیہ وصحبی اجمائن سبحان اک اللہ حمد کرشد اللہ